محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها بدع ضلالة النار جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زلیجا کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ معظم عبادات اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں خاص طور سے جو دس دن ذوالجہ کے ہیں ان میں نماز روزہ صدقہ اور حج یہ ساری چیزیں بلکہ اسی کے ساتھ آپ قربانی کو جوڑ دیجئے یہ بڑی عبادتیں ان دس دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں لہذا ان کی فضیلت دوسرے دنوں پر بہت زیادہ ہے انہی دس دنوں میں ایک دن آرفا کا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے اس روزے سے متعلق کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور اس سے کئی باتیں جڑی ہوئی ہیں کئی عقائد اور احکام جڑے ہوئے ہیں لہذا آج کے درس میں ہم انہی احکام کا جائزہ لیں گے کہ واقعی اس روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کیا باتیں ہیں جن کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے اور کون سی باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو عظیم شان روزوں میں شمار کیا ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ آشورہ سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم سیام آر فتح اللہ اللہ قبل صنت التی بید آپ فرماتے ہیں کہ ارفا کے دن کا روزہ میں اللہ تعالی پر اس بات کی امید رکھتا ہوں اللہ سے میں اس چیز کے ثواب کی قوی یقین اور امید رکھتا ہوں کہ ایوقف اور صنت التی قبل ہوں و صن کہ یہ روزہ ایک سال پچھلا اور ایک سال جو آنے والا ہے ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ سیام یوم آشورہ اور آشورہ کے دن کا روزہ صبح فرصنت قبل ہو اس سے یہ روزہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث سے دو روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ایک تو وہ جو ظلحجہ میں ہیں اور دوسرا وہ جو اس کے اگلے مہینے میں محرم کے مہینے میں آتا ہے زلحجہ کے روزے کی یا یوم عرفہ کی کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کا یعنی پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آچورا کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پچھلے ایک سال کے جتنے بھی گنا سے ہیں کہ سال بھر میں جو گنا ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کے لیے بن جاتا ہے ابو وہ رضی اللہ علا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روز دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے فرمایا یکفر الماویہ الماضیہ والباقیہ یہ ایک روزہ پورے ایک سال ماضی کا ایک سال اور بقیہ ایک سال ان دونوں کے گناوں کا کفارہ بن جاتا ہے عن صوم يوم اور آشورا اور آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا یوکفرسنت الماضیہ یکفر کفرسنت الماضیہ پچھلے ایک سال کے پورے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے تو آرفا کا دن اس دن روزے رکھنا دو سال پچھلا ایک اگلا ایک دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور آشورا کا جو روزہ ہے یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو دو دن کے روزے بڑے آسان ہیں لیکن ایک آدمی اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے دو سال کے اور یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جاتا ہے اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس سے مراد پچھلا جو سال ہے وہ کون سا سال ہے اور اگلے سال کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے شیخ محمد ابن صال ابن مسئمین فرماتے ہیں الماضیہ یعنی اللہ انتحت شہر من <العام> کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے کا مطلب وہ سال جو ختم ہونے میں ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زلی سال کا آخری مہینہ ہے زلی آخری مہینہ ہے یعنی پچھلا سال جو گیا ہے جو چل رہا ہے یہاں پچھلے سال سے مراد وہ نہیں جو پچھلا سال ہے پچھلے سال سے مراد وہ سال ہے جو اب ختم ہونے میں ہے اللہ کا روزہ یا عرفہ کا دن یہ سال کے آخری مہینے میں ہوتا ہے یعنی اس سال کے پچھلے سارے گناہ اور آنے والا سال اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس حدیث کے علاوہ اور کئی روایتیں ہیں جس میں یہی بات آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو قطادہ ابن ابنعمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں من صام میم ارفا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا غفر له الح امامہ المامہ سَن اس کے سامنے جو سال ہے سنت امامہ اس سے بھی مزید واضح ہوتا ہے کہ جو چلا گیا سے مراد یہ جو سال ہے وہ سال غفر رہو اور جو اس کے بعد آنے والا ہے اس سال کے پورے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یعنی اس کے سارے گناوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے بعض لوگوں نے صحیح مسلم کی جو روایت پہلے میں نے بتائی ابوقطاضہ رضی اللہ تعالی سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس پر صنعت کے اعتبار سے کلام کرنے کی کوشش لیکن عبداللہ معبد ازمان جو راوی اس میں ہیں اس کی وجہ سے کہا کہ ان کی ملاقات ابوقطعہ سے ثابت نہیں ہے اور اس وجہ سے روایت منقطع ہوئی اور وہ ضعیف ہوئی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ کی شرط کے مطابق وہ روایت صحیح ہے کہ اگر ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ اس کے دور میں موجود ہے اور ملاقات کا امکان ہے تو وہ روایت صحیح مانی جائے گی اس لیے کہ جو راوی اس سے نقل کر رہا ہے وہ ثقہ ہے اگر وہ اس سے نقل کرتا ہے ان سے تب بھی اس کی روایت معتبر ہوتی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ بس اتنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں اگر ایک روایت کو ضعیف کوئی کہہ دیں اتنی آسانی سے ضعیف نہیں ہو جائے گی اس لیے کہ امام مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور عمومی طور پر علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے بخاری اور مسلم کی روایت پر بھی تنقید کی ہے جیسے امام ادار قطنی ہیں اور اسی طرح سے دوسرے علماء انہوں نے اس روایت کی تضعیف نہیں کی حالانکہ وہ اس سے زیادہ جاننے والے ہیں تو بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے لیکن عموماً تمام علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے مزید اس میں اور تقویت تب پیدا ہو جاتی ہے جب اسی معنی میں اور بھی روایتیں موجود ہیں جن میں سے ایک روایت یہ ہے جو اس کے لیے شاہد بن سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور صحابی سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کیا ہے منسام یوم عربا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا صنعت عمام وَسَنَةٌ بَعْدَهُ اس کے سامنے جو سال ہے اس کے بھی اور اس کے بعد آنے والا سال ہے ان دو سالوں کے گناہوں کا کی مفرت ہو جاتی ہے اسی طرح سے ابو ابویالہ کی ایک اور روایت ہے یہ تیسری روایت ہوئی اور یہ ساحل بن ساحل رضی اللہ تعالی سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من منفا میو عرفہ جو दंबु آدمی آفا کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے دو لگاتار سالوں کے گناوں کی مفرت ہو جاتی ہے جو سال چل رہا ہے اور جو سال اس کے بعد میں آنے والا ہے تو یہ تیسری روایت ہوئی جس سے وہی بات ہمارے سامنے آئی لہٰذا مسلم کی روایت کے علاوہ اور دو روایتیں ہم کو ملی جس سے بات اور زیادہ پختہ ہوئی رعیف روایت بھی اگر کوئی ہوتی ہے اگر اس کے لیے اسی معنی میں شاہد ملتا ہے تو اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ دو کے اور زیادہ بات پختہ ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ عرفات کا روزہ کیوں افضل ہے اس کی کیا قبیلت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من منسیام یوم عاشورہ اس حدیث سے بات ظاہر ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ آشورہ سے بھی افضل ہے وقد فی, فی علماء نے کہا کہ اس کی حکمت کیا ہے ان نہ یوم عاشور منسوب الاموسا علیہ السلام اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آشورہ کا جو روزہ ہے جو محرم میں آتا ہے یہ موسا علیہ السلام کی طرف منصوب ہے وَيَوْمَ عَرَفَتَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ السلام فلیدہ علی کا کہنا اور کہا کہ ارفا کروزہ ارفا کروضا یہ نبی صلی اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے لہذا اس کی فضیلت آشورہ کے مقابلے میں زیادہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت موسا علیہ السلام پر ہے تو ارفا کا روزہ آشورا کے روزے سے افضل ہے اس لیے کہ اس کے اس کے تعلق سے بات یہ ہے کہ دو سالوں کے گناہ کا کفارہ اور یہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے پتل باری میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے آئیے گناہوں کے کفارے کے بارے میں کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کفارہ جو گناہوں کا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کفارہ کا مطلب ہوتا ہے بدل بننا کسی چیز کے لیے بدل بننا ہے اس کو مٹانے والا اس کو اس کی بھرپائی کرنے والا بننا ہے. جیسے ایک آدمی اگر روزہ نہیں رکھ ہے تو اس کے بدلے میں روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے تو کسی غلطی کے بدلے میں کچھ اور کیا جائے تو اس غلطی کی بھرپائی ہو جاتی ہے اس کو اس کا کفارہ کہتے ہیں کفارے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تج تن بو کبا یور ماتن ہن ہو یہ سورہ النساء کی آیت ہے اللہ نے فرمایا ان تج تن بو کبا یور ماتن ہنائن اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے منع کیا گیا ہے نقب فرائن کم ہم تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دیں گے تو یہاں پر دو باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں نمبر ایک یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کبائر سے تم اگر بچتے رہے اجتناب کرتے رہے تو تمہارے سیاحت کا کفارہ کیا جائے گا تو گناہ یہاں پر دو قسمیں ہوئی ایک تو ہوئے کبائر اور دوسرے ہوئے سیاحت تو اگر تم کبائر سے بچتے رہے تو ہم سیاحت کا کفارہ کر دیں گے گناہ کی دو قسم معلوم ہوتی ہے ایک کبائر بڑے گناہ اور دوسرے برائیاں جس کا آپ کہہ سکتے ہیں سئی کے معنی ہوتے ہیں برائی سیاح برائی کو کہتے ہیں گناہ کو کہتے ہیں علماء نے کہا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک بڑے گناہ ہیں اور دوسرے چھوٹے گناہ ہیں جن کو کبیرہ یا صغیرہ کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے کبائر اور ان کی جگہ جمع ہے فوائر تو اصول علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کبائر سے بچتا رہے تو جو نیکیاں آدمی کرتا ہے جیسے روزہ ہے وضو ہے نماز ہے یا اسی طرح سے دوسرے اور بہت سارے اعمال ہیں اگر ایک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تبھی اس کے سغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو اللہ تعالی کا یہ عمومی قاعدہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ کیسے ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارا ہوگا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کفارہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے عام قاعدہ کیا ہے بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں بلکہ کفارہ کن کا ہو رہا ہے چھوٹے کا تو کفارہ جو گناہ جھڑتے ہیں یا معاف ہوتے ہیں یا ان کا کفارہ ہوتا ہے جمہور علماء جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو نیکیوں پر کفارہ گناہوں کا ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے بڑے گناہوں کا نہیں بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں یہ عام طور سے علماء کا کہنا ہے جس میں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں بعض نیکیوں کی وجہ سے کیا اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ نقب کرائن کم تو یہاں پر سیئات کا جو لفظ آیا ہے یہ کیا اس سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا اس میں بڑے گناہ بھی شامل و داخل ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سیئات کبیرہ گناہوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے جیسے لوت علیہ سلام کے قوم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا و ج او قو مل لوت علیہ السلام کی قوم دوڑی دوڑی ان کے پاس آئی لپکتے لپکتے ان کی طرف آئی آئین قبل سیاد حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ برائیوں میں پڑے ہوئے تھے تو یہاں پر قوم لوت کا جو عمل تھا یہ بہت برا عمل تھا اور کبیرہ گناہ میں وہ مسلح تھے لیکن اللہ نے اس کے کی لیے کیا لفظ استعمال کیا سیاح برائیاں تو برائیاں دو قسم کی ہو سکتی ہیں چھوٹے گناہ بھی ہو سکتی ہیں اور بڑے گناہ کے لیے بھی سیاح کا لفظ آتا ہے اور کئی مثالیں اس کی قرآن سے دی جا سکتی ہیں تو اس سے یہ کہنا کہ سیاح سے مراد سیاح سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صحیح نہیں بلکہ بعض اوقات سیاح سے مراد بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں تو کفارہ جو ہوتا ہے کبھی گناہ نیٹوں کی وجہ سے بڑے گناہ بھی مٹائے جا سکتے ہیں سب کی مقررت ہو سکتی ہے اس کی ایک موٹی سی مثال جو ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسی عورت بنی اسرائیل کی جو فوائشہ عورت تھی بغایا حدیث میں آیا ہے کہ مطلب دناکار عورت یا گمراہ عورت سرکش عورت سرکش ہونا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ تو بڑا گناہ ہے اور بنا بدکاری یہ بڑا گناہ ہے ایک ایسی عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ایک نیکی کو اتنا قبول کرے اور اتنا زیادہ اللہ کو نیکی پسند آ جائے کہ اللہ تعالی اس کی بنیاد پر چھوٹے نہیں بڑے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اس کی دو مثالیں اور دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہارا کیا کہنا ہے اور تک تمہارا کیا کہنا ہے ایک آدمی جس کے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور وہ اس ایک نہر میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے کیا اس کے بدن پر کچھ میل اور گندگی باقی رہے گی صاحب نے کہا بالکل نہیں اس پر تو کچھ بھی میل اور گندگی باقی نہیں رہے گی لا يبقى من نہیں شیئن اس پر کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہے گی آپ نے فرمایا کہ ذلك الخمس یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی اللہ تعالیٰ ان پانچ نمازوں کے ذریعے سے برائیوں کو خطاؤں کو مٹا دیتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے ایک آدمی پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو آپ جب پوچھ رہے ہیں کیا اس پر کوئی میل اور گندگی باقی رہے گی صحابہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں تھوڑی بڑی گندگی باقی رہے گی چھوٹی گندگی باقی نہیں رہے گی آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹی گندگی تو صاف ہو جائے گی لیکن بڑی گندگی باقی رہے گی اور آپ جانتے ہیں کہ غسل سے نہ صرف یہ کہ نجاست صاف ہو جاتی ہے آدمی عبادت کے لائق بھی بن جاتا ہے اور جو سخمی نجاست اس پر ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پانچ نمازیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں یہی یہی قول شیخ ناصر الدین البانی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو بڑے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے لیکن اس کی نماز نمام ہونا چاہیے اور ایک مثال لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرے اور حج میں جھگڑے فساد نہ کرے اور اس حج کے اندر کوئی بے حیائی کی حرکتیں نہ کرے جھگڑے فساد بھی نہ کرے اور اس کے اندر بے حیائی کی حرکتیں بھی نہ کرے تو آپ فرماتے ہیں رج آ کے یوم والدت ہو وہ آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اس دن جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو آپ کیا کہیں گے جب ماں نے جنم دیا تھا بڑے گناہ اس پر نہیں تھے چھوٹے تھے یا چھوٹے نہیں تھے بڑے تھے نہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ اس پر چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور نہ اس پر بڑا گناہ ہوتا ہے تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب واقعی حج صحیح طور پر کرتا ہے تو اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا وہ ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا پورا اس کا جو گناہوں کا کاؤنٹر ہے ریسیٹ ہو جاتا ہے کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا ہے یہ گنا کی معافی کیوں ہوئی اچھے سے حج اس نے کیا تو حج سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان نل حسنا سیا الحسناسی یوزیب نے سیاح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ہٹا دیتی ہیں دفاع کرتی ہیں بھگا دیتی ہیں نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اللہ چاہے تو چھوٹے معاف کریں اور بہت زبردست نیکی اگر کر دیا اس نے ایک دم پورے اخلاق کے ساتھ سنت کے مطابق خوشو اور خدو کے ساتھ اور ایک دم اچھے سے نیکی کیا بھلائی کی اور ایک دم عمدگی کے ساتھ میں تو اللہ کی مرضی اللہ چاہے تو اس پر بڑے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں تو یہ جمع ہے تمام روایات میں کہ اصلاً صغیر معاف ہوتے ہیں لیکن اگر واقعی نیکی عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی تو یہاں پر اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی پچھلے اور اگلے ایک سال یعنی کل ملا کر دو سالوں کے گناہوں کا سفارا کرتا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ غفیر رہو کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ گناہ مع اور مٹا دیے جاتے ہیں مقفرت ہوتی ہے ختم کر دیے جاتے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے پچھلے سال کا تو سمجھ میں آیا کہ بھئی ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کی مغفرت ہوگی لیکن اگلے سال کے گناہوں کی, گناہ کی مغفرت ہوگی کا کیا مطلب ہے اور اگلے سال تو ابھی آیا ہی نہیں اور گناہ وہ کیے ہی نہیں تو فیوچر کے گناہ کیسے معاف ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں علماء نے اس کے بارے میں کیا بات کہی ہے علامہ سب السلام میں کہتے ہیں قد اس تکفیر ما لم یقع یہ بات بڑی مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو چیز ابھی واقع نہیں ہوئی جو گناہ میں نے کیے نہیں ان کی مفرت کیسے ہو جائے گی وہ ہوا گمب سنتیا <الْعَافِيَة> یعنی آنے والے سال کے گنافرت کی کیسے ہو گئی یہ بڑی مشکل بات سمجھ ہے سمجھنے میں وہ اجیبا مرادا علماء نے کہا کہتے ہیں علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اگلے آنے والے سال میں اس ایک روزے کی وجہ سے اس کو اس چیز کی توفیق دیتا ہے کہ جو گناہ ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوں گے گویا کہ یہ روزہ ان گناہوں کو سرے سے مٹانے والا بن گیا ہے دو طریقے گناہ کی مٹنے کے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نام اعمال سے مٹائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہونے ہی نہ دے اللہ تعالیٰ اس کو ہونے ہی نہیں گویا کہ مٹا دیا گیا اس کو اس کو ہونے سے پہلے اللہ نے کیا کر دیا ختم کر دیا تو کہا کہ ایک مطلب یہ کہا گیا ہے کہ اس انسان کو اس روزے کی وجہ سے اس بات کی توفیق دے دی جاتی ہے کہ لدمل کہ وہ گناہ اس سے ہوگا ہی نہیں وہ سما ہو تقفیرن لی اور پچھلے گناہ کے بارے میں چونکہ مٹانا آیا تھا اگلے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر دیا گیا ہے کہ مٹایا جاتا ہے یعنی پچھلے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اگلے گناہ سے رکنے کی صلاحیت دی جاتی ہے لیکن کہا کہ مٹائے جاتے ہیں تو یہ ہونے کے بعد مٹائے جاتے ہیں وہ ہونے کے پہلے ہی مٹائے جاتے ہیں یعنی ہونے سے بچایا جاتا ہے او یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ایک تو مطلب یہ ہے ایک ممکن اس کی تقویل اور ایک ممکن معنی یہ کہ اگلے گناہوں سے بچنے کی قوت ملتی ہے نمبر دو یہ بھی ممکن ہے او ان او کافی دم بن و کل اتیا نیما فر ہو کہتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے سال میں اگر اس سے گناہ ہو جائے تو ایسے عمل کی بھی توفیق دے گا جس سے اس گناہ کی بھرپائی ہو جائے یہ بھی ہو گیا کہ کفارہ لیکن وہ سب کس بنیاد پر ہو رہا ہے اس ایک روزے کی بنیاد پر ہے کہ اگر ایک روزہ اس نے یہ رکھ لیا مان لیجئے اگلے سال میں اس سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس روزے کی برکت سے اگلے آنے والے سال میں ایسی نیکیوں کی توفیق دے گا جس سے ان گناہوں کی کیا ہو جائے گی بھرپائی ہو جائے گی کیونکہ نیکیوں سے گناہوں کا کیا ہوتا ہے کفارہ اور قرآن میں اللہ نے روزے کے بارے میں کیا کہا لالقم تقور تاکہ تم بچنے والے بنو تو علماء نے بہت ممکن ہے اس آیت سے استعمال کیا ہے کہ روزہ کیا پیدا کرتا ہے تقوا تقوا کیا ہے گناہ سے بچنا تو اس روزے سے آنے والے ایک سال میں کفارہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سال میں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور تقوا دیا جاتا ہے ایک روز سے سال بھر کے لیے کفارہ اور تخوا ایک سال کفارہ ایک سال تخوا یا اتنی اس کو توفیق ملتی ہے کہ آنے والے سال میں اگر اس سے کوئی گناہ ہوگا بھی تو اللہ تعالی نیکی کی بھی توفیق دے گا جو اس گناہ کو مٹا دے گا یسول سلاب میں علامہ نے بات کہی ہے توحف الحوزی میں ایک اور بات صاحب توحفہ نے کہی ہے عبدالرحمان بارک پوری بڑے عالم گزرے ہیں ان کی کتابیں تو حسط کی شرح ہے کہتے ہیں فن قیلا کئی فیقون اگر کوئی کہتا ہے آنے والے سال کے روزے کا کفارا کیسے ہو جائے گا جو کہ ابھی ہوا نہیں میں ان ہوں رج العظم بن فی ط کا سن جبکہ آنے والے سال میں آدمی کا گناہی نہیں قیلا میں نہ ان يحفظه من بات کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے قدراً کا و کہتے کہ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کو اس روزے کے بدلے میں اتنا ثواب دے دے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور آنے والے ایک سال کے گناہ ان سب کی بھرپائی ہو جائے گی اس کو ایک آسان مثال سے سمجھ لیجئے ایک آدمی ہے ایک لاکھ اس پر قرض ہے ایک لاکھ اس پر قرض ہے اب یا تو آپ اس کا قرض معاف کرا دیئے کہ بھائی چھوڑ دو اس کو تو قرض کیا ہو گیا زیرو یا تو آپ اپنی طرف سے اس کو ایک لاکھ روپے دے دیں اور وہ اپنا قرض کلیئر کر کے کیا ہو جائے اس کی چھٹی ہو گئی تو یا تو قرض سرے سے معاف ہو جائے یا پھر قرض کے ادا کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہدیہ دے دیا جائے کہ اس کا کیا ہو گیا قرض معاف تو یہ آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے اور معاف کر دے لیکن سوال یہ ہے کہ گناہ تو ہوئے نا ابھی تو معاف کیسے ہوں گے ان کا کفارہ کیسے ہوگا تو آنے والے سال میں جتنے گناہ ایسے ہوں گے اللہ پہلے سے اتنی نیکی دے دے کہ قیامت کے دن جب گناہ اس کے نام آماز میں تولے جائیں گے تو نیکیاں بھی ہوں گی جو اس کو کیا کر دیں گی اس کا اس کا بدل بن جائیں گی اس کا کفارہ بن جائیں گی تو اس روزے میں اللہ اتنی نیکیاں دے, دے, دے سکتا ہے کہ آنے والے سال میں جو گنا ہو رہے ہیں ان سب گناہوں کے لیے وہ کیا ہو جائے ایکول ہو جائے ترازو میں مثال کے طور پر ایک چیز یہاں آپ نے ڈال دی تو ترازو کیا ہو گیا گناہوں کا پڑا جک گیا اب یا تو اسی کو نکال کے پھینک دیا جائے تو واپس سے سیٹ ہو گیا نہیں گناہ تو ہیں اب کیا کر دیا جائے اتنی نیکیاں اس میں ڈال دی جائیں کہ دونوں واپس کیا ہو گئے ایسے جیسے کہ گنا نہیں ہے کہ گنا کا پلڈا جاتا ہوا نہیں ہے تو اس طرح سے اتنی نیکیاں اس کو دی جا سکتی ہیں کہ اس سے گنا ہو جائے گا کہتے ہیں کہ, کا والسنت والسنت کہ اگر آگے سال میں آئے گا بھی تو اس کے لیے گنافقت نیک ہو جائے گی اور گنا کیا ہو جائیں گے مٹا دیے جائیں گے یہ ایک اور, معنی سامنے آئے. اور آگے بڑھتے ہیں امام نوی اور ایک بات کہتے ہیں اس کے سلسلے میں بلکہ دو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں امام نوی کہتے ہیں کہ میں نہ ہی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دونوں سالوں میں روزے دار کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے کیسے قابو کہتے علماء نے کہا اس سے مراد چھوٹے گناہ بیان کہتے کہ وضو کے باب میں ہم بتا چکے ہیں کہ کیسے کفارہ ہوتا ہے وہ زکر نہ ان کا انلم سکن ابھی کوئی سوال ہی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے اس کے صغائر نہیں ہیں چھوٹے گناہ نہیں اس کے پاس بڑے گناہ ہیں نیکی کار کر کے اس کے سارے چھوٹے گناہوں کا کیا ہو گیا کفارہ ہو گیا لیکن ابھی بچے ہوئے کیا ہیں بڑے گناہ ہیں کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے گناہ اس کے نہ ہو جیسے کوئی آدمی ہے اس نے وزو کیا نماز پڑی اور سب اس کے چھوٹے گنا کیا ہو گئے ختم ہو گئے لیکن بڑے تو بچے ہوئے ہیں ابھی تو کہتے ہیں اگر چھوٹے گناہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا بڑے گنا میں سے ہلکا کیا جائے گا اس کو یعنی بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو ہلکی کر دے گا اور کہتے ہیں کہ فعلم یقین عروف یاد کہتے ہیں کہ اگر بڑے گناہ بھی نہ ہو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں نے توبہ کی اور روزہ رکھا ایک آدمی ہے اللہ میرے چھوٹے بڑے جتنے بھی گنا ہیں سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں پچھلے سب میں اللہ سارے گنا سے توبہ کرتا ہوں اور روزہ رکھا اب اس کے کوئی گنا ہے سارے گنا سے توبہ کر لی اب امام نوی کہتے ہیں کہ یار ایسا آدمی آیا اس نے روزہ رکھا تو کیا ہوگا کہ اگر اس کے پچھلے بھی گنا نہیں اور اگلے تو کیا ہی نہیں تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے تو کہتے کہ اگر نہ چھوٹے گنا ہو نہ بڑے گنا ہو تو کہتے ہیں کہ روفیات درجات اس کے درجات بڑھائے جاتے ہیں تو اس سے تین مرحلے ہم کو معلوم ہوئے نمبر ایک کوئی آدمی وضو نماز یا اس طرح کی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اب مان لیجیے وضو کر لیا اب نماز کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وضو سے بھی گنا جھڑتے ہیں اور نماز سے بھی جڑتے ہیں تو اب में میں اگر سارے पाक پاک ہو گئے اس کے چھوٹے سب معاف ہو گئے اب भी کچھ بھی نہیں تو نماز میں کیا ہوگا اس کے بڑے گناہوں میں मान ہوگی اور مان से اگر نماز سے پہلے توبہ کر کے کھڑا ہوا یا روزے سے پہلے توبہ کر کے شروع کیا تو اب اس کے بڑے گنا بھی نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر بڑے گنا بھی نہیں چھوٹے بھی نہیں تو پھر اس بڑھائے جائیں گے لہذا کوئی آدمی یہ کیوں بتا رہا ہوں اور کیوں امام نوی بھی کہہ رہے ہیں اور علما بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے ارفا کا روزہ رکھا اب پچھلے سال کے گنا سب کیا ہو گئے معاف اگلے سال کے بھی معاف تو اب میں اب میں آشورہ کا روزہ کیوں رکھوں کیوں آشورا کے روزے سے کیا ہوتا ہے پچھلے سال کے گنا معاف ہوں گے پچھلے سال کے گنا تو میرے ارفا سے تو معاف ہو گئے اب گناہ نہیں تو پھر چھوڑ دو کینسل کر دو اس کو خامخواہ کا مجاہدہ کیوں کروں میں کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ میرے عرفہ کے روزے سے کیا ہوگا پچھلے سارے گناہ معاف اور ایڈوانس میں اگلے بھی تو پھر اگلا جو سال آیا نہیں ابھی اس کے جب معاف ہو چکے ہیں اور پچھلے بھی تو میں آسورا کا روزہ کیوں رکھوں امام نوی کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے گناہوں کا کفارا ہوا تو بڑے میں تکلیف ہوگی بڑے بھی نہیں اگر تو درجات بڑھیں گے لہذا کسی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اگر ایک توبہ کر لیاؤں تو مجھے اب کا فارے والی نیکی کی ضرورت نہیں ہے اسے دیکھیے دین کا علم اگر آدمی کے پاس ہو تو وہ غلط فہمی میں کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ رکھنا مروی ہے کہ عرفہ کا روزہ آپ نے نہیں رکھا اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رکھا تم کیوں رکھتے تو آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا لیکن عرفہ کا روزہ حج میں نہیں رکھا یہ نہیں کہ آپ غیر حج میں اس کو چھوڑتے تھے بلکہ آپ نے حج میں جب آپ گئے تو آپ نے وہاں نہیں رکھا آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا روایت ہے ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْ عِنْدَهَا يَوْمِ عَرَفَ کہ ان کے ہاں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا عرفا کے دن فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں فقال فَقَالَ بَعْدُهُمْ هُوَ بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں وقال بعضهم صائد اور بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں اختلاف کس میں ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی روزے سے ہیں کچھ نے کہا روزے سے نہیں اب کیسے معلوم کیا جائے کہتی ہیں بے قد <بَنِن> میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن دودھ سے بھرا بھیجا آپ اپنے اونٹ پر اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اس وقت میں آپ کہاں تھے عرفہ میں تھے بہو آپ نے وہ پی لیا یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے نہیں عرفہ کہاں ہے مکہ میں ہے تو آپ مکہ میں تھے حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو اس وقت میں عرفہ کے دن آپ کے پاس جب انہوں نے دودھ بھیجا تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے دودھ پی لیا معلومہ کہ آپ روزے سے نہیں ہیں لیکن یہ کب کی بات ہے یہ آپ کے حج کی بات ہے عام دنوں کی بات نہیں ہے اسی لیے علماء نے جمع یہ کیا ہے علماء نے کہا کہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجیوں کے لیے ہے لیکن جو حاجی ہے اس کو چاہیے کہ ارفا کا روزہ نہ رکھے حاجی کو چاہیے کہ ارفا کا روزہ نہ رکھے یہ جو روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے اور آپ روزے سے نہیں تھے قیم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, زاد میں. کہتے ہیں کہ وقان صلی اللہ علیہ وسلم افطار یوم بھی آرفا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ عرفہ میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے یہی بات بقاری اور مسلم کی روایت روایتوں سے ثابت ہوتی جو کہ آپ نے پہلے دیکھی زاد الماد میں بقیم کہتے ہیں خلفہ راشدین کا طریقہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں نافِ رحمت اللہ فرماتے ہیں سئلہ ابن عمر عن صوم یوم عرف ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ارفا کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا لم النبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفا کا روزہ نہیں رکھا ولا ابو بکری نے نہ ابو بکر نے ولا عمر اور نہ حضرت عمر اور ولا عثمان اور نہ حضرت جو عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عن انہوں نے کسی نے بھی عرفہ کا روزہ نہیں رکھا اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس سے بعد لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے نہ نبی نے رکھا نہ تینوں خلیفہ خلفا راشدین انہوں نے بھی نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھے بھائی لیکن اس بارے میں دوسری روایت سے مزید بات واضح ہوتی ہے ابن ابین جیف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سلا ابن عمر پچھلی روایت کس سے ابن عمر عبداللہ ابن عمر یہ روایت کس سے ابن عمر وہی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ سئلہ ابن عمر عن صوم يوم عرف عرف حضرت ابن عمر سے عرفہ میں عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو آدمی عرفہ میں ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھے کہ نہیں رکھے فقال حجت سمائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا فلم یسم ہو تو آپ جب حج میں تھے تو آپ نے عرفہ میں روزہ رکھا نہیں وہ ابی بکرین اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں نے حج کیا فلم یسم ہو انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا وہ مع عمر فلم یسم ہو حضرت عمر کے ساتھ میں نے حج کیا حج میں عرفہ میں انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا وہ ما عثمان فلم یسم اور حضرت عثمان کے ساتھ میں نے حج کیا انہوں نے بھی حج میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تو پچھلی روایت میں جو اشتباع تھا جو شبہ تھا کہ یہ عام ہے یا خاص ہے تو اس روایت سے جس کو امام احمد مدین نے اقبال نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس اس کس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے تب جا کے عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو جو حاجی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھیں اس میں کراہت ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے اسی لیے الج نت جو آج بھی سعودی عرب میں کبار علماء کی جو کمیٹی ہے جو جن کا فتوا پورے سعودی عرب میں چلتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ان کا فتویٰ مانتے ہیں عموماً تو ان کا فتویٰ کہتے ہیں الحاج لا کن الجا لا یسوم یوم لیکن حاجی کو چاہیے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھے ارفا کے دن روزہ نہ رکھے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجم یسم یوم ارف ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا لاکن غیر الحج یسوم لیکن آدمی کو چاہیے کہ جو حج میں نہیں ہے غیر حج میں عام دنوں میں یعنی عام علاقوں میں حج کے علاوہ دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ عرفہ کا روزہ رکھے جو حج نہیں کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ عرفہ کا روزہ رکھے یہ یعنی بن باز رحم اللہ نے یہ بات کہی ہے اسی طرح سے غیر عرفہ کے بارے میں روزے کے بارے میں مزید دیکھیے کیا ہے سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں کہتے ہیں سل رج عبداللہ ابن عمر ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ام صوم یوم عرفہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے دے فقال کننا ونحن معن نبی صلی اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعبدلہو بصوم سنتی وہی صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر جہاں وہ عرفہ میں منع کر رہے ہیں یا ناپسندیدہ اس کو قرار دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا کرتے تھے آپ کے دور میں اس ایک روزے کو دو سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے نہ ابیل بے سو دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نہ ابیل بے سو ہم دو سال کے روزوں کے برابر اس ایک روزے کو مانتے تھے یعنی یہ روزہ ان کے نزدیک بھی مشروع تھا یعنی کہ وہ اس کو منع کرتے تھے تو ایک ہی صحابی دو باتیں بیان کر رہے ہیں ایک تو عرفہ کے روزے سے منع کر رہے ہیں اسی کے بعد روایتوں میں منع کرنا بھی ثابت ہے وہ منع کر رہے ہیں وہ کون سا روزہ ہے وہ حاجی کے لیے حج میں ہے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس روزے کو ہم دو سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے یعنی ان کے نزدیک یہ روزہ ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے دو سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اسی لیے علماء نے جمع کیا میں اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ کتاب چھپی ہے کہ یہ روزہ ہے ہی نہیں نہیں رکھنا چاہیے اس بارے میں کچھ نہیں ہے اتنی سب کچھ ہونے کے بعد ایک آدمی ایسی کتابیں لکھی افسوس کی بات ہے تو عربی میں کتاب چھپی اس بارے میں, لئے میں اس لیے میں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں تاکہ باتیں سامنے آ جائیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے صاحب ہی کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ اور زمانے میں اس ایک روزے کو ہم دو سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے اس کو امام قبرانی نے الوسط میں روایت کیا اور معتبر روایت ہے امام فرماتے ہیں سیاح تھا اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس روزے کو یعنی ارفا کے روزے کو مستحب مانا ہے مستحب مانا ہے مستحب کس کو کہتے ہیں پسندیدہ एक ایک اچھی چیز ہے کہ روزہ رکھے ارفا سوائے ارفا کے یعنی جو لوگ عرفہ میں ہیں ان کے पसंदीदा پسندیدہ نہیں ہے ہاں جو ارفا میں نہیں ہے ان سب کے لیے روزہ کیا ہے پسندیدہ اسی لیے کے قول کو امام ترمی اپنی کتاب میں ہمیشہ ذکر کرتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی کہ اہل علم نے اس روزے کو پسند کیا ہے ہاں لیکن جو لوگ عرفہ میں ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے اس کا چھوڑنا بہتر ہے ارفا کے دن حاضی اور جو عرفہ میں ہیں وہ کیوں افطار کریں گے کیوں نہ رکھے روزہ اس کی وجہ کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یوم ارفا یومفا عرفہ کا دن عید کا دن ہے ان لوگوں کے लिए جو ارفات میں ولی کا پوری حریم ارفا سو مہو اسی لیے جو لوگ ارفا میں ہیں ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا مقروح ہے پسندیدہ نہیں ہے وہ نہ رکھیں بہتر ہے وہ نہ رکھیں بہتر ہے رکھتے تو حرام نہیں ہے لیکن ان کے لیے اس کا نہ رکھنا یہ کیا ہے بہتر ہے تو کہتے ہیں کہ ارفا کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے اہل ارفا کے لیے اسی لیے ان کے لیے چیز مناسب نہیں کہ اس کا روزہ رکھیں اس کو ہم حرام اس لیے نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ سلف سے اس دن روزہ رکھنا ثابت ہے باسلف سے مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عرفہ میں بھی روزہ رکھتی تھی اب آپ ان کو کیا کہیں گے تو سلف میں اس کو حرام کہنے کا میرے علم میں کسی کی کسی کا قول نہیں ہے البتہ سلف نے اس کو کیا کہا ہے یہ مقرو ہے بعض لوگ کہتے ہیں یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے مکروہ کچھ نہیں ہے یہ بولو گے یہ قول خود مکروہ ہے اس لیے کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے علماء کو اگر آپ علماء کے اقوال دیکھیں تو عموماً ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں یکرہ مکروہ ہے مکروہ کس عمل کو کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے یہ حرام تو نہیں ہے لیکن کیا ہے نہ کرنا بہتر ہے مثال کے طور پر نماز میں کھجانا کیا ہے آپ بولیں حرام ہے دلیل دو بار بار کھجانا نماز میں کیا ہے بولے حرام ہے کہاں سے آپ لائے دلیل اس کے لیے ہے نہیں لیکن ہم کیا کہیں گے نماز میں خوشبو ضروری ہے اور یہ خوشبو سے ہٹی ہوئی چیزیں لہٰذا پسندیدہ نہیں ہے ایسی کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں تو یہ روزہ اہل عرفہ کے لیے مناسب نہیں ہے اس میں کراہت ہے وجہ کیا ہے ان کے لیے عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے نہیں اسی طرح سے عرفہ کی تفتیث کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول ابن قیم ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کا اور ہمارے جو شیخ ہیں ابن تیمیہ یس لوکو مسلک ان کا مسلک دوسرا تھا یعنی وہ ایک اور قول اختیار کرتے ہیں کیا ہے أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ اس لیے کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو حج میں ہیں اس لیے کہ وہ لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں کتما اناس یوم عید جیسے عید کے دنوں میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں عید کے لیے عید کی نماز کے لیے وحادا وحادل اجتماع یہ جو اجتماع ہے یہ جو جمع ہونا ہے یہ صرف عرفہ والوں کے لیے ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اجتماع عید کا دن کا اجتماع ہے جو عرفہ میں ہوتا ہے باقی دوسرے جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اپنی کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں. چلو آج عرفہ جمع ہوں گے نہیں کہتے ہیں کہ وہاں جو اجتماع ہوتا ہے وہ عید کی طرح ہے اس لیے وہاں روزہ نہیں رکھنا چاہیے جیسے عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے تو یہ جو ممانعت یا یہ جو پرہیز ہیں یہ صرف ارفا والوں کے لیے ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے دیکھیے روایتوں میں تطبیق دینا یہ علم کے لیے بہت بڑی چیز ہے ورنہ روایات ایک ساتھ الگ الگ جب سامنے آ جاتی ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے جب روایات میں تطبی بھی جاتی ہے تو آدمی کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اور یہی اصل علم ہے تطبیق ترجیح اور نہ صرف منسوخ اور اسی طرح سے یہ ساری روایت میں جمع یہ کرنا یہی اصل علم ہے یہ اگر آدمی نہیں کر پائے تو یا تو آدمی غلطیاں کرنے لگتا ہے یا تو انکار کرنے لگتا ہے کبھی یہ کیا کبھی یہ کیا کچھ بھی کرنے سکت, کرنے لگتا ہے وہاں کا عمل یا, یا کام وہاں کچھ بھی کر سکتا ہے یا پھر آدمی گھبرا کے کہے گا ہم حدیث کوئی نہیں مانتے کبھی یہ آدھی ساتھی کبھی وہ آدھی ساتھی ہم نے کیا کرنا تو آدمی کیا ہوتا ہے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور سرے سے حدیثوں کا انکار کرتا ہے یہ ہونا ضروری ہے کہ آدمی روایات میں تصدیق دے اقوال کو دیکھے یہ بھی نہیں کہ ڈائریکٹ امام بخاری کا ڈائریکٹ شاگرد بن جائے بعض لوگ کیا کرتے ہیں بولے میں ابھی سب چھوڑ دیا میں کیا کر رہا ابھی ڈائریکٹ میں صحیح بخاری لے کے بیٹھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ پڑھ رہا میں اس کو حدیث پڑھنا اچھی چیز ہے لیکن حدیث حدیث اہل الحدیث کے منحص پر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ آج ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی تشریح نہ دیکھیں اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے ماہرین کے تحت اس کو پڑھنا چاہیے چاہے کتاب کی صورت میں ہو چاہے علماء کی صورت میں ہو ڈائریکٹ یہ نہیں کہ تردمے خالی پڑھ رہا ہے اور تشریح نہیں دیکھ رہا اس کو نہیں آپ اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں سکول مت جا وہی کتاب پڑھانے والے ہیں گھر پہ بیٹھتے پڑھ کرتے کبھی نہیں آپ اس کو ٹیچر کے ماتحت دیتے ہیں کتاب ہے نا آپ کے پاس بازار سے خرید کے لایا آپ کتاب آپ یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو کتاب پڑھنا شروع کر بیٹا تو کو بس کا خرچہ بچے گا اسکول کا خرچہ بچے گا بھائی اس کو آپ گھر میں کتاب دے کے تو پڑھتا رہے بیٹا نہیں کرتے آپ یا پانچویں تک پڑھ اب پڑھنا آ گیا اب چھڑی سے تو اپنی کتاب خود پڑھنا شروع کر دے نہیں آپ اس کو پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں کالج میں بیچتے کیوں ٹیچر کے انڈر میں وہ پڑھے یہ اصل طریقہ پڑھنے کا ہے کسی نہ کسی اتاہ کے تحت آدمی پڑے چاہے قریب ہو یا دور ہو یا فون پہ ہو یا جیسا بھی آپ کے بس میں ہو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے لہذا قرآن سنت کے کے لیے اہل علم سے مربوط ہونا ضروری ہے اور جمع تدبیر یہ علم کا بہت ہی اہم حصہ ہے جس کے بغیر آدمی حیران ہو جائے گا تو یہ ابن تعیمی تیم، کا کال ذکر کرتے ہیں یہاں ایک شبہ ارفا کے بارے میں ہے کہ ارفا کا روزہ کب رکھنا اب یہ جو سوال ہے آج سے سو سال پہلے میں نہیں سمجھتا کسی کے ذہن میں آیا ہوگا لیکن آج چونکہ ہمارا دور میڈیا کا ہے اور میڈیا نے ہم کو نئی نئی آئیڈیاز دی ہیں اور ہمارے کئی مسائل جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں عید کا مسئلہ ہے اور عرفہ کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں ان مسائل میں پریشانی مسلمانوں کو پیش آئی ہے کہ بھائی ہم وہاں کے حساب سے رکھے کہ یہاں کے حساب سے تو آئیے اس بارے میں جو شبہات ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ایک شبہ اس بارے میں یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ جو آپ نے دیکھے سو یوم ارفا عرفہ, عرفہ کے دن کا روزہ تو جن لوگوں نے کہا بعض لوگ نے بعض علما ابھی اس میں ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ دیکھو عرفہ ساری دنیا میں ہے نہیں ارفا کا دن ساری دنیا میں ہے وہ جو عرفہ ہے وہ کہاں ہے سعودی عرب میں ہے تو اس دن جو حاجی جہاں پر عرفات میں ہیں اس دن ان کا دن دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ اصل وجہ کیا ہے عرفہ تو جس دن ان کا روزہ ہے یا جس دن وہ عرفہ میں ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو لگاؤ فون معلوم کرو یا دیکھو جو بھی ہے تو اب ان کو دیکھ کر اپنا روزہ رکھو ان کے حساب سے اپنا روزہ رکھو بعض علماء کا یہ قول ہے مزید اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے کب جب یوم عرفہ کہ عرفہ کا دن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نوی ذیل حجا ان کا استدلال کیا ہے حدیث میں یہ نہیں آیا نوزل ہجا کا روزہ اگر نو ذیل ہوتا تو ساری دنیا میں اپنی اپنی نوزل ہجا ہوتی لیکن کیا آیا ہے عرفہ کا دن عرفہ کدھر ہے ادھر تو اس دن روزہ رکھنا ہے تو ان کو دیکھو ایک قول یہ ہے دوسرا قول کیا ہے نہیں اپنے اپنے نوزل ہجا کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور ہمارے نزدیک یہی دوسرا قول راجح ہے کسی کے نزدیک یہ قول راجی ہو سکتا ہے راجے کا مطلب زیادہ پریفریبل ہمارے نزدیک زیادہ ترجیح کے لائق قول اگر کوئی ہے وہ یہ ہے ہر علاقہ اپنے اعتبار سے نو زلجہ کو روزہ رکھے گا کیوں اس لیے کہ لغت میں آئیے دیکھتے ہیں ارفا کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے ارفا کب ہوتا ہے سوال ہی پیدا ہو کے ارفا کب ہوتا ہے عسکری کہتے ہیں معجم الفروق اللغویہ میں معجم الفروق اللغویہ اس میں کہتے ہیں وَقَدْ قَدْ تمہیں معلوم ہے عرفہ کا دن وہ نویں تاریخ کو ہوتا ہے تو ڈکشنری میں جو عرفہ کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں اور اس دن کی تعین کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیٹ سے کیا جا رہا ہے کہ عرفا کا دن کب ہوتا ہے نو ذلحجا کو اسی طرح سے القام سمقیق میں ہے وہ یوم ارفا ارفا کا دن تو حدیث میں کیا آیا ہے ارفا کے دن کا روزہ تو کہتے ہیں کہ وہ یوم عرفا اطاس اومند ظالحجا کی نویں تاج اسی طرح سے تاج الروز کی بڑی بڑی ڈکشنری عربی زبان کی کہتے ہیں کہ ویوم ارفا اطاصل فجا ارفا کا کی کو ہوتا ہے اسی طرح سے النوجم الوقی کا دن دل کب زل کی نو تاریخ کو نوا نو نو دن یہ کیا ہے ارفا کا دن ہے بھائی کوئی آدمی حج میں ہے تو کب جائے اس کا جب دل بولے تب جائے عرفہ میں وہ بھی پوچھیں گے نا نو تاریخ کب ہے تو وہ بھی کب جائے گا نو تاریخ ہو جائے گا تو اس اعتبار سے جو عربی زبان کی جو لغات ہیں ان میں بھی جو تاریخ بیان کی گئی وہ بھی کیا ہے عرفہ کا دن کب ہوتا ہے نو جلجہ کو ہوتا ہے یہاں کی ہو رہی کہیں اور کی ہو رہی ہے کی ہے جماعت ساڑھے آٹھ کی ہے اس سلسلے میں شیخ محمد ابن فال ابن اوتمین کیا کہتے ہیں دیکھیے کہتے ہیں کہ ہاد بنی یعنی عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے اپنے اپنی ناؤ کو یا ان کی سعودی کی ناؤ کو شیخ حسین فرماتے ہیں اہل العلم. یہ علماء کی اختلاف کی وجہ سے اس کی بنیاد علماء کے اختلاف پر ہے کیا اختلاف ہے کہتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ کیا ہلال پوری دنیا کا ایک ہے یا مطالعے کے اختلاف کی وجہ سے وہ ہر ایک علاقے کے لیے الگ ہوتا ہے یہ فرق ہے یہ اختلاف ہے علماء میں کہتے ہیں کہ وہ فواب ہو یا و اختلاف المقال ہے ہمارے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ علاقوں کے اعتبار سے ہلال بدل جاتا ہے یہاں ایک تاریخ ہے وہاں ہو سکتا ہے دو تاریخ ہو تو اس طرح سے الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہلال الگ الگ ہوتا ہے دکھائی دیا سے اور یہ مکہ کا نو دن ہے مکہ کی تاریخوں کے اعتبار سے علاج دیکھتے دیکھتے آج کیا تاریخ ہو گئی مکہ میں نو وہ رو بل دن آ کرا قبل مکہ تب اور کسی اور علاقے میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا ہو تو اب مکہ میں کتنی تاریخ ہے آج نو آج نہیں مطلب مثال کے طور پر نو تاریخ ہے تو اس, اس اس علاقے میں جو مکہ سے ایک دن پہلے چاند دکھائی دیا وہاں پہ کتنی ہوگی دس شیخمین کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَوْمُ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے ہاں کا کیا ہوگا عید کا دن ہوگا اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا اگرچہ حاجی آج ارفات میں ہیں لیکن ان کے یہاں کیا ہے ایک دن پہلے چاند سعودی سے دکھا ہے اس لیے ان کے یہاں دس تاریخ اور دس تاریخ کو ان کے یہاں عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور کہتے وہ کداری کا لو قدرا انیت مکہ اور کہتے مان لو اس طرح سے اگر ہے کہ ان کی رویت مکہ سے ایک دن بعد ہے جیسے ہندوستان میں عموماً ہوتا ہے مکہ میں چاند دکھائی دیا تو اگلے دن یہاں دکھتا ہے اور مکہ میں نو تاریخ جب ہے تو ان کے یہاں کون سی تاریخ ہے آٹھ تاریخ ہے کیونکہ یہ ایک دن پیچھے چل رہے جیسے ہم غریب لوگ یسومتا يَوْمَ اند عِنْدَهُمْ تو وہ اپنے یہاں کے نو تاریخ روزہ رکھیں گے المواف لیا مکہ مکہ میں جب دست چل رہی ہے تب یہ ان کے یہاں نہ ہوگی اور وہ اس دن روزہ رکھیں گے کہتے ہیں کہ هذا هو القول الراجح ہمارے نزدیک یہی قول راج ہے زیادہ ترجیح دینے لائق ہے زیادہ پاورفل ہے لأن صلی اللہ علیہ وسلم یا قول اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ادارہ ادارا تمہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو چاند دیکھو تو روزہ ختم کرو وہ اولادینہ لم یورپ جی ہات لم یہاں دوسرے جو بات کے لوگ مکہ کے علاوہ ان کے ہاں چاند نہیں دکھا ہے لہذا انہوں نے چاند دیکھا نہیں ہے ان کی جی میں چاند نہیں دکھائی دیا لہٰذا انہوں نے چاند نہیں دیکھا اور کہتے ہیں وہ ان انا بل اجماع نقل غروب یہ ایسا ہے جیسے اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ وہ ساری دنیا میں کسی بھی علاقے میں ہوں اپنے علاقے کے سورج کے اعتبار سے فجر اور اسی طرح سے غروب مانتے ہیں فجر کا وقت وہ کب مانتے ہیں اپنے علاقے کا کہ سعودی کا سعودی میں کتنا پیچھے ہیں وہ لوگ ہم سے ڈھائی گھنٹہ پیچھے ہیں تو ہمارے یہاں فجر ہو جاتی ان کے ہاں نہیں اور ان کے ہاں ہوتی تو اپنے ہاں دھوپ نکل آتی ہے سورج نکل آتا ہے ڈھائی گھنٹہ پیچھے ہیں وہ لوگ تو ان کی فجر مانے گا کیا کہ اپنی کہتے ہیں جیسا سورج کے معاملے میں وہ اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں اور اپنی فجر کے اعتبار سے فجر اور اپنے مغرب کے اعتبار سے مغرب کرتے ہیں پکدار کتوکی تو شہری یقون اکتوکی تو یوی کہ جیسے دن بھر کی اوقات کی تنظیم ہے ویسے ہی مہینے کے اوقات کی بھی تنظیم ہوگی تو کہتے ہیں کہ جیسے سورج میں تم پابند ہو اپنے علاقے کے ویسے ہی چاہے بھی تم پابند ہو کس کے اپنے علاقے کے تو یہ سعودی کے عالم ہے یہ نہیں بول رہے سعودی کے حساب سے کرو یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے تو آ آ یعنی عرفہ کا روزہ شیخ اسمین کے قول کے مطابق عرفہ کا روزہ لوگ سعودی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے علاقے کے اعتبار سے رکھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارفا کا اپنے حساب سے رکھیں گے تو پھر عید یعنی ان کے حساب سے اگر عرفہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک دن کا گیپ دے کے عید اپنی حساب سے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ عرفہ اور عید کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے نہیں ایک دن بیچ میں ہوتا ہے ایکسٹرا آج عرفہ کا عید ہوگی تو یہاں کیا ہو جائے گا سعودی کے حساب سے آج ارفا کل چھٹی بونس ڈے اور اس کے بعد پھر عید تو بیچ میں ایک دن کا گیپ رکھنا قرآن و سنت سے کہاں ہے اور ایسا ہم کو سبق میں ملتا نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے تو اپنے حساب سے ہم یہاں پہ عرفہ کا روزہ رکھیں اور اپنے حساب سے عید کریں بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے کو معلوم ہو رہا نا تو معلوم ہو رہا تو کیا کرنا فجر بھی معلوم ہو رہی سعودی والا بولے گا اپنے کو معلوم ہو رہا وہاں پہ فجر ہو رہی ہے ہندوستان میں ہو گئی فجر پوری دنیا کا سورج ہے کہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں قرآن میں اللہ نے کہیں کہا عرب کا سورج الگ ہے ہندوستان کا الگ ہے سارے لوگوں کا سلا علی دلو کی شمس اللہ نے کیا کہا سورج کی ڈھل جانے سے تم نماز جاری رکھو نماز قائم کرو یعنی ظہر کی نماز تو ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر ہے کس کا کس کا سورج سعودی کا چین کا جاپان کا افریقہ بنگلہ سورج اس میں کوئی فرق ہے چاند میں کیسا بولتے اپنا تمہارا کر کے اختلاف کر رہے سورج میں نہیں کر رہے یعنی سال میں ایک بار دو بار تم اختلاف کرے تو اتنا بڑے اختلاف ہو گیا وہ اور ڈیلی کر رہے اس کبھی اختلاف نہیں ہوا اس لیے ایسا کوئی اختلاف نہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں نماز الگ ہو رہی ہے کے اوقات سے اپنے اوقات سے ہماری یہاں پر ہو رہی ہے اس میں جھگڑتے نہیں کبھی لیکن چاند میں کیوں جھگڑتے آپ لوگ تو اس میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا آج ہو رہا ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے یاد رکھیں اس کو اللہ نے ہم کو دو ہزار سولہ میں مکلب کیا کہ ہم دیکھیں سعودی کو یا اللہ نے اسی دور میں مکلف کیا جب میڈیا نہیں تھی اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے تب ہی سے یہ حکم ہے کہ سعودی کو دیکھو تو اللہ نے لا لائک اللہ اللہ پوچھا ہے چین کے لوگوں کے بس میں تھا اس دن لیکن فرض تھا ان پر کہ دیکھیں تو اللہ نے ایسی چیز فرض کی ان پر سعودی کو دیکھنا جو ان کے بس میں نہیں تھا کیسے فرض کیا اللہ نے وہ کہیں نہیں تب فرض نہیں تھا آج فرض ہے تو یعنی شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے آج فرض کیا کس نے کون سے نبی نے فرق کیا آج کیسے فرض ہوا ہو؟ تو آج ہمارے اوپر وہ لازم کیسے ہوا کہ ایک حکم شریعت کا پہلے نہیں تھا جب دین کامل ہوا اور آج وہ لازم ہو رہا ہے جبکہ دین میں وہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی یاد رکھے شریعت میں کوئی چیز لازم ہوتی تو اسی زمانے میں ہوگی یہ اور بات ہے کہ مسلمان ستا نہ رکھتا ہو تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ نے اس زمانے میں سارے مسلمانوں کو ایسا حکم دے دیا جو کوئی بھی مسلمان ادا نہیں کر سکتا تھا کیسے دور دراز کے لوگ جو نہیں کر سکتے تھے اللہ نے اس کو اس کا مکلف کیا نہیں ہمارے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ ہم سعودی کو دیکھیں اس کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں اگر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دکھائی دیتا سعودی میں دور کے علاقوں میں افریقہ اور انگلینڈ اور یہاں سب طرف آدمی بیچتے بتاؤ جا کے ان کو کیا اپنے آ چاند دکھا کلفا راشدین کرتے کبھی کیے ایسا کیوں کیا اپنے یہاں چاند دکھا سب کو بتاؤ کیونکہ ان کو نہیں بتائیں گے تو وہ لوگ ایک دن لیٹ ہو جائیں گے ایسا کیا کسی نے نہیں اور معلوم ہوا کہ کبھی مدینہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہمیشہ آگے چلے جیسا کہ ابن عباس کے زمانے میں ہوا تھا شام میں پہلے چاند دکھائی دیا اور ایک دن بعد مدینہ میں دکھائی دیا تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ سعودی میں پہلے چاند دکھائی دے گا سعودی سے پہلے بھی کہیں چاند دکھائی دے سکتا ہے لہذا سعودی کی مرکزیت کی بات کرنا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور نہ سلب کے فہم کے مطابق ہے اپنے اپنے علاقے کی اتوار سے روزہ رکھیں چاہے رمضان کا ہو یا, یا عرفہ کا ہو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے اور بھی کچھ باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ کبھی اور اس میں دیکھیں گے اگر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کا دن آ جائے جمعہ کا دن آ جائے اور جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ ہو تو کیا وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ جمعہ کی تفتیش منع ہے علماء نے کہا کہ جمعہ کی تفس جمعہ کی وجہ سے منع ہے اگر جمعہ کے دن عرفہ آتا ہے تو جمعہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وجہ اس میں جمعہ نہیں ہے وجہ کیا ہے عرفہ ہے لیکن لجنا نے یہ فتوا دیا ہے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لے تاکہ اس اختلاف سے حبیث سے باڑ ٹکرانے سے محفوظ رہے لیکن پھر بھی اگر وہ آدمی صرف جمعہ کا روزہ رکھتا ہے ارفا کی وجہ سے گناگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے سب کو عمل کی تو فردہ فرمائے ابو الفاظ سب میں علی